الحمد للہ الحمد للہ وسلات وسلم علام اللہ نبی آباد فأعوذ بالله من فاؤز بلشیم بسم اللہ ذالک الکتاب الار بفی رزقناهم ينفقون محمد کما سلی تعلیبراہیم والا مجید اللہ مبارک اللہ محمد علی آل محمد, وعلى آل محمد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 اگر تم اس میں شک ہے تو پھر اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم اس قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ اس قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ اور ساتھ یہ بات فرمائی لا نجتماطل انس و جن و یا تم اس نے حاضل اگر جن و انس مل کر بھی قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے وقان بعضم ان دہیرا ایک دوسرے کی مدد کریں نہیں لا سکتے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 اور دس بار بھی فرمایا کہ تمہارے بس میں نہیں تم یہ بھی نہیں لا سکتے جو کہ اللہ رب بولی جاتے فرمایا فاتو ب سورت میں مصری تم ایک صورت لاؤ ایک صورت کیا ہے سورت الاصر چھوٹی سی صورت ہے ولاسر إِنَّ انسان لفی خسر الینا وتواسبل حق وتواسو چھوٹی سی صورت ہے ان آتینہ کل کوسر فصل ربی کا ونہر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 امل جی نفیق الو بہم زیگ و نفیت مات شاہ باہ منتغا الفتنا اطاویلی بعض لوگ وہ ہیں جن کے دل ٹیڑے ہیں جن کے دل کج ہیں اور جو ہدایت پر چلنا اور چلانا نہیں چاہتے تو قرآن کریم کو لیتے ہیں لیکن کن آیات کو ما ماتشابہ ماتشابہ کے دو مانے ہیں ایک مانا شبہن سے اور ایک مانا شبہ سے اگر شبہ ہو تو مانا ہوگا ایسی آیات کو لیتے ہیں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 اگر کسی چیز کو دیکھا اور مان لیا یہ ایمان بالغیب نہیں ہے یہ ایمان بالمشاہدہ مشاہدہ ہے اور مشاہدات کے ساتھ ماننے کو ایمان نہیں کہتے بن دیکھے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں تو متقین کی پہلی سفت بیان کی ہے الزی نے مینون جو بن دیکھے جن مان لیتے ہیں دوسری صفت بیان کی ہے وہ یقیم و نسلاتا وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ متقین ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں رات دیر سے سوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں نیند کا غلبہ ہے اٹھنے کو دل نہیں کرتا لیکن اٹھتے ہیں کیوں متقین ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں خدا کے خوف میں سب چیزیں چھوڑ دیے نماز پڑھ لیے جو دوپہر کو وقت ہے اور مشقت کا وقت ہے زہر کا وقت ہے یا دھوپ ہے آرام کرتے ہیں کیلولا ہے لیکن چھوڑ دیا نیند کو کیوں مینون بل غیب بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں متقین ڈرتے ہیں عصر کا وقت کاروبار کا وقت ہے اس لیے قرآن کریم نے عصر کی نماز کے بطور خاص ذکر کی حافظ وسلوات وسلات الوسطہ نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص درمیانی نماز کی بات کی ہے کہ اس کا خوب خیال کرو خوب درمیانی نماز کا خوب خیال کرو یا کی نماز رات سونے کا وقت ہے پھر بھی پڑھتے ہیں نماز بہ یقینیم صلاطہ نماز کی پابندی کرتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ نماز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 رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں غزوہ تبو پہ جانا ہے مال چاہیے عثمان غنی نے ہزار اونٹ دے دیا عمر بن خطاب نے آدھا گھر دے دیا اور صدیق اکبر نے سارے گھر کا پورا سمان نبوت کے قدموں میں ڈیر کر دیا اور صدیق اکبر پر عرض کیا کرتے یا رسول اللہ حب میں دنیا سلاس مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں بہت ان نظر و اللہ وجہ رسول اللہ چہرہ رسول کا ہو اور آنکھ صدیق کی دیکھتا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 اور بہت زیادہ ہم غفلت سے کام لیتے ہیں مرد بھی لیتے ہیں خواتین بھی بہت غفلت سے کام لیتی ہیں اور خصوصا خواتین زکوٰۃ کے معاملے پر بہت, بہت بہت بہت کتا ہی کرتی ہیں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں زیور پاس ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتی وہ زیور جو تمہارے پاس اور زکات نہ دیا ول نظیر ایک نظور نژ قرآن کریم کہتا ہے سونا اور چاندی سم نے سنبھال کے رکھا ہے یہ تپا تپا کے پشانیوں اور پنلا پسریوں پر لگائیں گے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 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کرنا ہوں تو تیسری نشانی بیان فرمائی کہ متقین وہ ہے جو ہمارے دیے میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں چوتھی ودینا بیما بما ذرا علی کا بما ان من قبل متقین کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور ایمان لاتے ان کتابوں پر جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی حدیثلام پہ انجیل نازل ہوئی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 جو مرسا علیہ اسلام کو نبی بھی مانے اور رسول اللہ وسلم کو بھی مانے کوئی عیسائی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ عیسائی وہ ہے ضلعت عیسیٰ کو بھی مانے اور محمد رسول اللہ کو بھی مانے نہیں ملیں گے لیکن اسلام واحد مذہب ہے جو دنیا میں اعلان کرتا ہے کہ مومل وہی ہوگا جو حضرت مرسا کو بھی نبی مانے حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانے اور آخر میں محمد رسول اللہ وسلم کو نبی مانے کوئی یہودی ایسا نہیں گا جب یہ گا کہ تو رات بھی مانو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 مسلمان عورت کا نکاح کسی یہودی عیسائی مرد سے نہیں ہو سکتا یہ بات اچھی طرح سمجھیں اگرچہ اب جو یہودی عیسائی ان سے نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ یہودی نام کے ہیں اور عیسائی نام کے ہیں آج یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے مرزائی خود کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان نام کے ہیں لیکن مرزئی مسلمان نہیں ہیں اسی طرح یہودی اور عیسائی اب نام کے یہودی عیسائیے پشدقین میں سے ہیں اور بےمان ہے یہ قرآن تو, تو،, تو، جیر بھی اسی طرح نہیں مانتے کہ منش قسم کے لوگ ہیں اس لیے اب تو ان سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے اور نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر وہ ایسا یہودی ہو جو تو کو مانے اور قرآن کو مانے ایسا عیسائی اور انجیر کو مانے قرآن کو مانے اب اس پر تعجب کی بات یہ ہے کہ شریعت نے ایک جگہ اجازت دی اور ایک جگہ روکا ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ شریعت نے عورت کے جذبات کا خیال کیا ہے خاتون کے مذہبی جذبات کا خیال کیا ہے اور تقدس اور احترام کو پیش نظر رکھا ہے اگر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 ان سے علاج کرانا حرام ہے ان سے دوا دارو لینا نجائز ہے ان کی شادی خوشی کی تقریبات میں جانا گناہ ہے ان کا بندہ کو مر جائے تو افسوس کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے ہمارے بہت سارے مسلمان ایمان کمزور ہے شریعت کا پتہ نہیں دل کی تغلیف ہو تو ربہ چلاب نگر جاتے ہیں کہ مرزیوں سے علاج کرانے کے لیے مر جائیں وہاں جا کر علاج کرانے سے بہتر ہے انسان مر جائے اور قیامت کو رسول وسلم کے قدموں گر کر عرض کرے کہ اللہ کے نبی میں نے جان دی ہے میں آپ کی ختم نبوت کے دشمن کے پاس علاج کے لیے نہیں گئی کہتے انشاءاللہ شاء اللہ حضور اٹھائیں گے اور اپنی امدی کی شفاعت کر کے اللہ کی جنت میں داخل کروا دیں گے انشاءاللہ تو یہ اس آیت سے مسئلہ ثابت ہوا ببل آخر یہ متقین کی پانچویں صفت بیان کی ہے متقین کی نمبر ایک منون بلغیب نمبر دو قیم ال نمبر تین مما زکرم فکون نمبر چار وزیر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 بالکل یہ بات کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں یہ پانچ شفتیں بیان فرمائی اور آگے اللہ رب العزت نے پھر نتیجہ کتنا پیارا فرمایا الاکال ہدم میں رب شروع میں کیا فرمایا تھا زالکل کتاب لاری بفی لاری بفی ہدن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے کی پانچ شفتیں بیان فرمائی اولائک الاکالا ہدم میں رب اگر یہ پانچ چیزیں مانتے ہیں پانچ چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں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 اپنے کرم سے اس کے اسباب پیدا فرما دے بچیوں کا مدرسہ بہت بڑا وسط والا بنا دے اللہ یہاں کی بچیوں سے دین کا کام لے لے پڑھانے والیوں کو اللہ تو خیر عطا فرما دے جو دعائیں مانگیں اپنے کرم سے قبول فرما لے مسل اللہ تعالیٰ لا رسولی خیر خل کی ہی محمد والی اجمین بے رحمت گیا